بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مہربان جیل میں ان اسیروں کو جنہیں عدالت نے سزا سنا دی ہو قیدی کہا جاتا ہے جب کہ باقی اسیر حوالاتی نظر بند اور انڈر ٹرائل کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں ڈیڑھ سو سالہ پرانے انگریزی جیل قانون کے مطابق قیدیوں سے مشقت لی جاتی ہے تب ان کا نام مشقتی پڑ جاتا ہے اس مشقت کی داستان بہت مفصل اور روح فرسا ہے چنانچہ اسے بیان کرنے کی بجائے اس کے خاتمے کی دعا پر اکتفا کیا جاتا ہے بندہ کو جیل حکام نے چونکہ ایک چھوٹے سے وارڈ تک محدود کر دیا ہے اس لیے بطورے۔ عنایت مختلف کاموں کے لیے ایک مشقتی دیا ہوا ہے پہلے دن جس مشقتی کو لایا گیا وہ ایک بڑی اونچھوں والا کمزور و نحیف شخص تھا اس نے سامان منگوانے میں میرے ساتھ تعاون کیا اپنے قتل کی داستان بھی سنائی اور جیل کے حالات بھی بتائے وہ اچھا آدمی تھا مگر مجھے ایک نمازی کی ضرورت تھی جو کم از کم زور و اثر میرے ساتھ پڑھ سکے جیل حکام کو میری اس خواہش کا علم ہوا تو وہ ایک باریش بابا پکڑ کر لے آئے یہ بھی تین سو دو کا قیدی تھا مگر میرے وارڈ پر آفیسروں کی الغار کی وجہ سے چھوٹے عملے نے اسے اتنا صفائی میں لگایا کہ وہ ایک ہی دن میں گھبرا گیا نیز اسے اپنے دوسرے مقدمہ دار ساتھیوں کی یاد نے بھی ایک ہی دن میں ستانا شروع کر دیا دوسرے دن صبح کے وقت وہ میرے سیل میں آیا اور رازداری کے ساتھ کہنے لگا مجھے واپس اپنے وارڈ میں بھجوا دو میں تمہیں دعا دوں گا میں نے دس بجے تک اس کی فرمائش پوری کر دی تب جیل حکام بے پرواہی سے کندھے ہلا کر چلنے والے مہربان کو لے آئے یہ پینتیس سالہ شخص دفعہ تین سو چوبیس کے تحت قید ہے بکر کے رہنے والا ہے نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اور بندہ سے غائبانہ تعارف رکھتا ہے اس کے بقول یہ اس کی بڑی تمنا تھی جو پوری ہو گئی اور اب وہ اس وقت تک رہائی بھی نہیں چاہتا جب تک بندہ اس جیل میں ہے دو چار کلاس پڑھا ہوا یہ شخص جہاد کا شیدائی اور خدمت کا شوقین ہے وہ مجھے تو اور تم کہہ کر بلاتا ہے تو مجھے اس کا یہ بلانا اچھا لگتا ہے زندگی کی گاڑی میں کیسے کیسے مسافروں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے اور بلاخر سب آخرت میں جمع ہونے کے لیے دنیا میں بچھڑ جاتے ہیں اس نوجوان کے والدین نے اس کا نام مہربان رکھا ہے اور وہ اپنی سادہ گفتگو میں ہر متحرک لفظ کے درمیان پیش لگا دیتا ہے مثلاً بکھر ہمت چکر کمبل وغیرہ غالباً میاں والی کے لوگ اسی طرح بولتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے طرح طرح کی بولیاں اور لہجے پیدا فرمائے